اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے پھر ہم نے مجرموں سے بدلا لیا اور ہمارے ذمنا کرم پر ہے مسلمانوں ہے کی مدد فرمانا